عظهم باسم الله سبحان الله ما بعض فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من عمل صالحاً من او سہو من سبحان لا وہ من مجنم ہو سبحان لا من تو بل سد پاؤ ملان کر آ مو عليه وسل شیم گلاد سلا مالک اسفاد کیا مکین پرو سبحان اللہ گرم ہے سبحان اللہ تو گی راہ گند ہے پید مقام سے گزر مشرو جان سے گزر قدرت،, قدرت والا رب جگہ جلال, جلال بو مین بام کریم پرماندہ من آ ملا من تھا کرن ام تھا جد عمل صالح کرے گا ایمان آئے گا انہوں ضرور زندگی دیں گے جن ہوں حیات نئی جن تھی حیات حیات پاکیزاد باقی زندگی کی اسمجھ پہلو پہ یہ غور کرواؤ سماپ فرماؤ, فرماؤ روح پدن پدن کے اندر اللہ کار نے حواس رکھے رو حصہ جناب جانتے ہو حصہ ہسا ظاہر ظاہر شام سنگنا نک نک باسرا دیکھنے والی اکھ بھی سامیا اور سننے والی کم بھی لامے سا پورے جسم کی چھو آئی کٹے میٹھے ذائقے پوتے ذائقہ بدبو خوشبو نکنار رنگ برنگیا اکھنا آوازاں ٹھنڈا تتہ افال سکھ ہم افال یہ کرو دے ذریعے کر راحت اور معصو. تکلیف محسوس کرواس قائم ہو تکلیف آئے گی نو. بدن نو روح محسوس کرے گی تروح محسوس کرے گی. نہیں. بندہ ایک لام اگر جواب دے جائے تو پورے جسم نو چونڈیا مار مارتے پتہ ہو جائے روح راہت اور تکلیف محسوس کو دیکھ کے ذریعے آواز دلہ تبارک وطالم حیات کے تئیے بات پاکیزہ زندگی جنو فرمایا وہ یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کہ روح اور ہاس ان کا تعلق جہا ہے وہ اس قدر کٹیا ہے اس پاکیزہ زندگی زندگی کہ پھر دکھ تکلیف جو کچھ روح نو محسوس ہونا وہ صرف ہواس تک ہے روح ہمیشہ لذت مصروف ہو دے. شاہ اکبر دی بڑی عجیب گل یعنی اس بدن چون تو پہلو روح راحت ہی راہت تکلیف تو پاک جی آئی بدن کے حواس کے ذریعے روح تکلیف محسوس ہونی شروع ہوا کے ایمان اور عمل صالح آ جائے اس تے بندہ پک جائے قائم استقامت وقت دے تو اس دی روح مڑ بدن تو پہلو جیوے راحت محسوس کرتی سی اور تکلیف تو پاک سی جس بدن تو لیکن ایسی غیبی لذت محسوس ہو جاتی ہے کہ جس کا بیان ممکن نہیں انف دادا ہجمیری بابا فرید ورگے محسوس کر سک ایمان واہا. سبحان اللہ پرانے مجید سرمود ہے من یو بالله بلّ یہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں سبحان <تصفيق> اللہ دل کو ہدایت کیوں ہی نہیں دیتے دل راحت تکلیف دکھ سکان اللہ ویخ رہا ہوں اور جو کچھ آ رہا ہے میں روح اس کی مارفت رکھنی سی آلم عرواہ اسی مارفت کے جدو واپس جاندی ہے دنیا کے گفلت کے جہان چہ پھر اس مارفت اور پہچان سے واپس ہو جاپس آنا شروع ہو جائیے تو ہم نقصل مطمئن نہ رات پہ آر پہ آس گل سے ہوتا ہے کہ جو ادھر آنا دکھ ادھر آ ہیں میںل وی دل نہیں اللہ جدرو آ رہے میں جو حالات بیتتے ہیں دنیا دل جسم کے اس حالات ضرور بیتتے ہیں ہلاس محسوس کرتے ہیں منہ بالوں کاوا بھی نکل جاتے ہیں لیکن دل بت سبحان اللہ دل کا تعلق جدا ہو جانا ایک ایسا عجیب طریقے محبت اللہ اس پاک میں پیار ہی ادھر ہو مرنی پیا ہو چکیا جائے بھاوے وڈیا جا سبحان اللہ اتنا ایک جیسے تجرب تفرید ہے تجرد، یعنی پاکیز کی دل جدائی حاصل ہو جاتی دنیا کو ہاتھا کہ اپنے آپ تو بھی دوسرے بندہ پاکیزہ زندگی پہنچ جاتا ہے اور اس پاکیزہ زندگی تا ایک ہے حقیقی جہان ایک ہے مزاحی جہان ایک ہے حقیقی کامل پہ پوری بات کی جانگی ایک ہے مثالی ایک چاقو ایک ہے ایک ہے مثالی مثالی دنیا چ ہو جاتی ابھی آخر کوئی جنگت لگتا ہوگیا پاکی جدو گل ہال جال انہاں ان سواد آ باقی پاکی کا زندگی کی دکھاں تکلیفاں سبر رضا اس یار کی خاطر جن دکھ تکلیف آیا صبر کیا راضی ہوا اسفائی ہونی شروع ہو جاتی دل کی ہوں بس کوئی ایسا چٹکا بج رہا ہے جس چٹکے دل جہرا ہے وہ دنیا تو پڑے اور صرف اور ٹنڈک اور ایک ایسی سردی اور سرور محسوس کردہ جڑا دنیا کے کسی بھی شہر محسوس نہیں ہو سکتا ایک عجیب حالت ہے کیفیت کہ بندہ میں ہوئی بڑی چڑا مردار سوال بڑھتا ہی سے پہنچ کے بندہ میں بن جا سمجھو کہ جی سن یہ رگڑو یہ خوشبو بندہ جن رگڑے دی لذت نہیں رکھے با پاکی سر زندگی کی, کی ہوئی دل اپنے پہلے حال وال نوجوان دنیا چارا حال جس جسے حال بدل نہیں آیا جب وہ بدل نہیں آیا اس لیے راہ سکون ہے پریشانی نہیں اشترا نہیں دل اس وقت اے دنیا دے تمام حالات تو منہ فرایا ہوا ہے توجہ ہی نہیں ہوتی ادھر مصروف ہی نہیں جس میں بدلنے چب مصروفیت لکھنا ہوں جمدیا مصروفیت پہ گئی کہ نہیں پیمنٹ کھاوی اتوں ہی شروع ہو جاتا کام پھر مصروفیت بددی وددی دل میں مصروف کرتی ہیں اپنے آپ کچھ دیا پھر ہر وقت دھیان جہا ہے نا وہ کدی کھان کدی پی کھان کسی شا کسے شاید جس یہ پھر یہ واپس ہونا شروع ہوا سبب ہے واپسی کہ نسی بولتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ہاں میرا سوال ہے اور عمل صالح یہ دو ایسا چیزاں کہ انہوں واپسی شروع ہو یعنی جدو تر کو پوچھے کہ زندگی پاکیزا سبب کی بنتا ہے آخو گے ایمان اور جد کو پوچھے پاکیزہ زندگی ہوتی کی تو یہ جواب دل دا دل دا تکلیف تو کٹیج چکی راہت تو کٹیج چکی اللہ لوٹ سبحان اللہ پیار دی گم شدگی جیو جی جی نا موت قبلان کا موت مرن تو اگے مر اللہ مرن تو اگ جا مر ہو بے فکر ہو جائے ہر دو سورت نے فکرہ ختم ہو یا سزائے یا جزائے انچ آخو جیسے بندے دا دل پھر بے فکرہ بن ہے دنیا اس نے پاکی دا زندگی اور بے فکرہ بےفکرا آخو سکون آخو یقین ٹھنڈک سرور والا آکو دنیا تو کٹیا آکو بے پاقی دا زندگی مومن بندے کسے نہ کسی کہ حال گزر جائے دل, دل بیان کسی نے ہر پاس کٹیج کے صرف ایک ہوئے سمجھے کہ باقی نہ زندگی کی ہبا چلنی سی وہکا تھوڑا جا مجھے لگ گیا ہوں یہ <سلام> ترقی دینا ودا یہ پھر اس بندے دا اپنا کام اداس پاک نے دس دتا ہے سبب ذریعہ ذریعے اس طریقے ایمان اور عمل صالح تو کر لے لاکی زندگی شروع ہو جانی سکون یعنی دل بے فکر یعنی تے ٹھنڈک والا ہر پاسو کٹیچ کے ایک ساتھ دے پیار ایک مصروف ہونا میں میرے خیال دے آسان کو آسان دا. جن کا حیث ہیں میں وہ جناب دے سامنے رکھ دیا نہیں دو چیزوں سمجھ آ جائیں ایک طریقہ ذریعہ پاکیزہ زندگی کا دوسری ہوتی حقیقت پاکیزہ زندگی اس نام نہیں کہ بندہ آشیت پیاؤ اسباب اور متا دنیا بے بہا ہو یہ ہوا نہ ہو اصل پاکی زندگی وہ دل بے سرور دلہ کل بھی حکم ہوتا نبی اللہ اللہ ہر پاس وہ کٹیچر آپ ابتدان اس کٹیچر واسطے گارے ہرا وی سبحان اللہ سمجھ آ گئی تھی سمجھو مثال تو اساں پائے پا نے مل مل کے کپڑے دیر کے درخت کے کنڈیا دارے جگ پڑے آئے دل پھس گیا ادھر کنڈے نے پسایا ادھر سمان بیوی بچے دنیا متا یہ وہ سب خواہشاں لفت ہر کھڑوتی ہیں انہیں پسایا ہوں پاکیزا سن تک کی ہوئی جدو دل میں تو بچا لیا اور ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں آگا. جس وقت اس کیفیت اور حالت پہ پہنچے وہ کی بن جاتی ہے <سلام> حقیزا اس درجات نے جیویں جیویں ایمان اور امل سالے بدے گا ایک کیفیت حالت دل کی بدے گی پاکیزہ زندگی سبحان اللہ حر اس کا ایک ہے مثالی جہان ایک ہے حقیقی جہان مثالی دنیا حقیقی جنگل مشرقی جان اس حیات کے تیے بات کی کافی زیادہ مثال اس ہے لیکن حقیقت جی یعنی حقیقت جہان شک. سمجھ نہیں آئی آخر یار آخیا اسباب زندگی اون اون دنیا مال و ہون ہوا ہوا مالو متا ہو سورت بالکل لیکن ایسا ہے کہ دلا بندے سے فضل چل رہے ہیں نا دل نٹڑ تیار اس رات قریب ایک ایک طریقہ رکھ دتا ہے لیکن بندے کے ہاتھ نہیں. اس رات کے دنیا مصروف ہونے کے باوجود بھی دل دنیا کو ہو اور زیادہ طریقہ جہا چلتا ہے اللہ پاک وہ. وہ ہے وہ دنیا تو کٹیچ کے علحدہ ہو کے چلے کرنے فقیران کو اللہ اللہ کرنی مرشد کی نگاہ پہنی مرشد کی نگاہ تو بعد پھر تنہائی نصیب ہونی خلوت اس خلوت کہ اللہ تعالی نے زندگی دی مثال دل چاہد آنا رکھیا ہے اس حلوت اور تنہائی یہ اللہ باشا کا کلندر فرما گیا لے سہن لا بہت اچھی ہے راضی اللہ تیرے رضی, تُو رضی رب سبحان رب تیرے رب رب سے راضی دوسرے سنتا ربی ہوگی وہ سبان اللہ وہ راضی ہوگئے بندے کی سبح اللہ ایک دو اس کا دل کڈیا ہے ہر پاس زندگی لیے خالق راضی ہونا بڑا ہی اور خالق نہ راضی ہونا بندے سے بڑا اور خالق راضی ہونا آخر بہت کچھ بند سکھ اسے بندہ تکلیف آئی کر کے حدیث جاؤں دکھا چسوس کرتے جی کسی کر رہے علیہ وسیع علیہ ایسے اسباب جہ اج تک میسر نہیں ہو سکتے نہ کسی کو لیکن ہونا دی پاکی کیوں پاکی کا تھانز لو دنیا تو پھر دل نہ لگے دل وہ لگے جڑی سبحان لا تو حیات وہ مثالی زندگی اس پاکیزہ زندگی کی مثال دنیا دی. اللہ تعالی دنیا دے جہان نو آخرت دی بنا لی دی مثال دیکھو اللہ پاک بھی پڑھا اگ اتے ہے ہیں بے شک مکان اتھے ہیں مکان ہے حکومت اتھے بھی ہے نیمک بھی ہے دکھ جدائیاں اتے بھی ہیں پیار محبت بھی ہیں نفرت لباس اتحیت سمجھ لیا اتو پہ ہی متشاہ کے ہاتھ ہے اتو پہ ہی متشاہ اللہ تعالیٰ فرماندہ انہوں جی فل نمت لپل گیا اور رلدی مل گیا ہوگی دنیا, دنیا کیا مطلب یہ جلا جی ویکھنے دنیا کا کیلا ویکدا شکل کیلے ورگا ہو کیلے دی شکل کیلے کی لیکن لفظ وہ اس طرح دی کہ حدیث آ صرف نام بھی شرکت باقی کسی شاید جگہ کے رائے گا ان باقی فرق ایم گے کوئی بیان نہیں ہو سکے سیب سیب دیکھے گا سیب کو دنیا کا سیب یاد آ رہے گا لے باقی کوئی نہیں دلتا. صرف سرف اسمان نام کی شرکت ہونی ہے لیکن کام کے لذت کی شرکت نہیں ہونی نہیں ہو یہ دنیا مثال تاکہ اس مفیق، اس مجاز دہان جہان, حقیقت دے جہان دے یاد تازہ رہے دل اسپا کے جڑا گیا مصروف ہوتے نہیں مصروفیت کو دل نو فارغ مصروف ہونا یہ نقش کی کمیندگی اور اس مصروفیت کو فارغ ہو جانا یہ ہوئی نفش کا کمال ہے یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ آئی تو نہیں سن کے جاوا گھر چل جان منا ملا سو لہن اوہانے سونا بلار فرما کا طریقہ دس باقی زندگی دا طریقہ دس ایمان اور امن صالح کرے جی جی جاری جنگ کی نصیب ہو گئی حقیقت اللہ حکم جو ہے سبحان اللہ نظم کلندر اللہ اکبال کی پڑھی فرمایا اسماویا نے سمجھ نہیں آئی جہان مثال اس مثال کو کھانے کی تعداد میرے سامنے کھیل بنتا ہے ویس ریکھ کے مصروف ہو جاتا ہے جیسے سال ہو کے ہے کہ حرکم لوٹ پہنتا ہے سب کرنا چل کام کی شکایت میں Here's the جی بندہ جان مار آ جائے مطلب میں سن رہا ہوں چڑی چڑی نسل تین باقی لگی لگت ہڑے ہی دے جے محسوس ہوتا ہے جیری پی بچ کیرین جی تکلیف ہوسٹا ایک محسوس سنتا ہے کتی گئی, گئی دل جی اس جہان پہنچ گئی سب کے جا توجہ فرما اللہ دالا نے انہوں اتھے سال دے دی نمونا دے دیا پار کر لکھ مصیبت پروار انسان وغیرہ شہید کی جنت ملی ہو پتہ نہیں کیا کچھ نیم کر دیا اس جنت وہ تو شبد پرند ہوتے ہیں جو تو مالا پہنچ جائے اتلے جہان پہنچ جنگل کا دروازے پر بعد کے نا اللہ تعالی او اے نا. اس کا نقشہ جا وہ سامنے کر دیا کہ دنیا تو الٹا کیچ کیا خدی اور کا نام نہیں دل کے سکون کا نام دل کے دل کے آس پاس مطلب یہ تو سارے سونے والا لوگوں جنگل جاتا تنگی جنت گندگی پاکی کا جنتی زندگی پاکی کا سوچی جہان چاقی زندگی کے نم کے میرے گی میرا مسئلہ ہے بڑے آ لے پاکیزہ زندگی والے خوش نصیب رو. تا بھی ٹنڈے سال نسیب کردے لائن تاری ٹھنڈے سال گان سارا راجی پی آئی ہے. تو بچا بچا کہ رکھی ہوئی تکلیف ہوئی پھر فارغ ہوئے تجار سکون ہوا سد کے نام شہانت والے ایسا بنایا کھانا کھاجر حاجت نہیں محل لذت کے سرور نہ صرف لدر سرور کی خاطر تا کر کے جب کھا لوگا پی گا پھر تکلیف نہیں ہونی دن فرق ہے آنا پسینا جی آنا کس وجہ کھا پیتا جب مرن لگ پہ ٹوٹتے اسلے پیلے آ جا خدائی شان جدو جنہیں پہنچے گا یا اتنے مثال بنے گا لا کا لذت کے سرور لینا سو جانے ملک تھکاوٹ نہیں ہونی پہ جا کے پیاس نہیں ہوگی پیاس ہو کیوں پیاس ہوئے وہ حقیقت کا جان میں اتنے بھی مثال پیش کروں جس پاکی پاکیزہ زندگی اتنے نسیحتی ہے دل میں جو دو مہینے مسلسل روزہ رکھی رکھے پرواز سرکل رکھے سیونا پینا حجت رہی حجت اللہ, اللہ تعالی باغ بلی بڑے بڑے ہوئے اس باغ سبحان اللہ کھانا پینے کی لوٹ رہی کوئی نیتر رہی کوئی نہیں اہی آئی ہے نیدرا بھی اڈ گئی ہیں بخا بھی پیاسا بھی پریشانیاں سارا اڈ گئی ہیں دل پہنچ کے سکون کر دیا جسم سکون بنتے آل نکن وحد کے بسرے سبحان اللہ بندہ ہوں جا سکون نہیں آپ کا اس پاس ملنا حق ہ سلحان <شیع> اللہ سلطان فرمان کا جو منگے سار اللہ ہو Yeah. Okay. جے جی لب مہا دولا شریف مولا سونا کرم جا سبحان اللہ تو دنیا دان پی بھی بھی بھی حاجت نہیں رہتی رب دس دے جنت ہے وے تو جنت ہی لے آنگے ہال نہیں بنتا ہال وال ہوں میں گل ابھی نہیں کرتا جناب دامنے چند سچیا گلا سنا ہندیاں جب دو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ پاکیز پیاس لگے نہ خوب لگے نہ وہ تکلیف پریشانیاں جان پی لوڑ ہی رنگ سونا مکا لے ایسے ہی لمبی دیش پروا تاکہ پتہ لگ جاوے اس جہان کے اندر یہ بھی مثال موجود اس مثال نویاں چکل میں بالکل سناو گا تفصیلی مار ہے تصا بھی نہیں سنیا میں کبھی نہیں میں پڑھیا ہے لو اللہ تاریخی جلد نمبر چھ صفحہ نمبر نو سو چورانوے نو سو پچانوے والا اس لکھا ہے جیری حکایت میں بیان جیرے بیان کری ایک جنتی بی, بی, بی, بی. سبحان اللہ. ایسی تعالی نے بیوی جن اس بہان کی مثال مرا شیر والا بھی مبارچ تم پہ مارتا ہاں لاکھ کریکن ان شاء اللہ تیسرا حوالہ امام ایک سرکی سارے کتوں بلند امام ہاک نشا پوری تاریخ نیشے پڑوان اللہ وہ اپنی سنعت گراؤ سنعت کرتے امام لاہ بھی فرما دیتے ہیں میں بڑے ایک نے کئی باعتماج لوگوں کو سنیا ایک بیلان سن سات ہری سات سو ہری سال ہو گئے نہ کوئی کھاتا سی نہ فرما پہ نے الاؤدین کی اپنے تبکرا نے امام فاروسی سے نقل فرماتے ہیں کیا بھی نہ ذکر کر لگا جی ہاں کتاب آئے اصل واقعہ مقصود درمیان بی نام رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ بے بنام ابراہیم بے رحمت دت ابراہیم سبحان اللہ بے بی بی دو بارے ایسے فرمانے نے کہ بی, بی ایسی سی نہ کھاندی سی نہم بڑت ہماری امام تو مہانی تو ہماری فرمندے میں فرمایا سبھی تک دیکھے یاد نہیں اس کی بجلی کا بھی بجلی نہیں اسی بلکہ کھارا سارا سو جانی میں سو جانی طرح منا میں نیندر چی ویکنی آ کے کوئی جسم کمزوری آؤں گی نہ کھان والے میں اگر ہوئی نہیں کپڑے پا رہی جی ہاں بمر پانی بچوں کو پوری پونی اور جنتوں کے لباس تمہیں پتا ہوگی جسم دے اتارنے نہیں پینے جی شوق ہوا جوڑا وکھرے رنگ کا ہوگا تو اتوتیا سارا کچھ اللہ تھکاوٹ ماحول ہوتی ہو جی کہ بک کرنی ہے کہ نہیں فرمایا کرنی کرنی ہے آرما فرمایا سونا ٹوٹ جا ورنہ بیت نے پیٹ ڈک رو بنی ہوئی جی کیونکہ پیٹ سوکھ سوکھ کے نار ریف تک ہوا تو بی بی گیا سال زندہ کریتی بھی سال ہوں اصل واقعی کرنا ہے سبب جگہ بن رہا تھا بہت اچھے سے زندگی پہ مل رہی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. دولت سبق نہیں بنتا اس حیات بی بیوی بال فرمایا کافر بادشاہ سارے ملک نے حملہ کیا خواہ رنگ کے لاکے سڈے علاقے بادشاہ کافر نے حملہ کیا بڑے بندے شہید ہو گئے انہوں نے میرا شوہر بھی سی میں نوجوان تھا بچے والی تھا شوہر شہید ہوئے سبحان اللہ میں آسرا ہو گئی دکھی ہو گئی دن پہلو کے دکھ نال دنیا تو کٹ جاتا ہے پریشان ہوئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رو رہی ہوں لال بیویا ہو رہی نے جنہوں کے ہور بندے بھی ہوئے شہید ہوئے رو رہی بیمانی ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے آ کے چبر کر پر روٹی منگتے روٹی مشکل پائی شوہر دلا بیٹھی شوہر چڑھا گیا کوئی شہر نہیں بچیا نو میں پریشان ہوئی سر سکے رکھ رہے مگر اپنی نماز روکے نماز پڑھ کے سر سکے رکھے دعا منگا لوٹی رہاڑی علاقے پہنچ گئی پتھر کے کنڈے نے پریشان آ گھومتی پھردی خاتے اپنے شوہر لوگ لگتی ایک بندہ آر داشت زمین اور سجے پاس مڑ جا سب بی سجے پاس مڑ جا پانچ تو میں مڑ گئی پرو پھر ادلی اور گھن سال گھن طیے بت زمین سامنے آ گئی بڑی باقی آپ ہلا بڑی سونی نرم زمین خاص بڑا سب سبلا جہ محلات بڑے نے ایڈے سونے سونے محل نے بیان نہیں کر سکتی یہ سونے نہر نے لیکن کھائی بگی بگڑی نے پاک میں سبحان اللہ لا اللہ تخان پا کے دستیا نمی اٹھ دیا جی نہر واگ بٹا نہیں بنے نہیں نہ قدرت والے نے پانی دی نہر تَ بغیر وٹا تو ات ہی شہد شرابی مسفا چارے نر پہ بدل اللہ جی وقن اتنے رب اپنے امر نات چلو بکا کی کولی سرو میں لٹا کے رکھا جی میں فرما دی میں اگے گئی دیکھا ٹولی بڑی نے بندے بیٹھے سارے کپڑے پا نور چمک لے سرجے قتل ہوئے دستر خان لگے کھا رہے میں اپنے شوہر نو لبن لگ پی ہوں لبدہ لبدہ یا رحمت مینو شوہر نے آواز دتی رحمت اللہ پورا بالکل شہید نہ چہرہ نے رکھا شہادا چوری نے جانوان باب فرید تھے پیر باہمیاں کر کے بل کا پرتاؤ چہرے نے قیامت رو ظاہر ہوا چمک چہرے پہ آنی چرے... وہ جن چمکیاں بیٹھ کے کانے نہیں پے میرے شو پکا لال سنگیا نگا میرا شکی آئی اچھی ت ایک روٹی کا برف لالو چا شہد لال مچا سکھا سبارت من قسرت منت سج مکھن لاوڑا برف لا شہد شہد لا روٹی مارٹی ٹکڑا ٹکرا دلمست کرا سی جاؤ میں اتھے ہی کھا دے جدو میں کھا لیا میں آخ اللہ فتح کفا کلہ مہنت تان مچھرا رسول اللہ حق چار یار یا زندہ باد لگی شا ل رج گئی نہ لگ پیاس لگانا اللہ حماد نہ کدی پانی پیتا نہ کدی کھانا کھانا ہوں تک ریان سال اللہ ہو گئے بڑے بڑے, بڑے بادشاہ مت جھوٹ بولتے کئیم لوگ شاہ خام لوگ جہ شر فرمایا کسی بہانے جا تو پتا تو لگے جھوٹ بول دیا کہ سچ سا بھی سال اوا پہ جی باقی نہ جہاں تھوڑا جا میں سبحان اللہ نمونہ وسانا پاکیزا زندگی کی ایک جھلک دنیا کے جہان پیاس اٹھ گئی جنتی دنیا معلوم ہوا ابھی جھوٹ جہان چکر احمد اللہ آ گئی سا بہت بڑا دکھا ہے ورنہ حقیقت کا جمع کر کے بہت کھانا پیا اور حقیقت کیا پھسی نا اور آئیے باقی زندگی سمجھ کے نہیں آئی جنت جنت دیا نیم کان کریے وہ صلیم فرما دیتا ہے اللہ تعالی نے جنگی واسطے تو کچھ رکھا ہے جن میں نہ کسی ات ہے نہ کسی کن سنیا نہ کوئی دلت گٹا ہوا someone بی بی سی دو فلانا, بابا سی دو فلانا بزرگ سی تو انج رنگ دو این دل پاگ دل پاگلے سیلنگ فلاں یہ سارا کال ہے یہ نبی پا سکار کا بیان کیا سونے نوی پر بات دو کوئی نہیں سیخ نبی پران فرما ملتے کرتا نبی کرتا ہوں آپ زبان مبارکی سندر سی خدا کے گیا اٹھ بتی پوری سی آپ ایک فرماندہ نے گل سنیا تو قرآن آپ نے فرمایا سکار جی اللہ چلو جی کمرس جی کہ آپ نے فرمایا دسو دس جہاں کار دے کی کہہ کہ اللہ کہ اللہ حکم سے آپ فرما نے ویخ محمدی جی حکمنا گرما پڑ گیا والے کوئی بخاری کھول گے میرے منگے کھول آخلے گا آخ کھیلے گا سبحان آخ پھیلے گا سبھی سے لکھ بند زندہ باقی اے زندہ آباد! زندہ آباد! سمجھ زندہ آہ! آہ! باقی زندگی کی حقیقت جہی سب مثال کے نمونے پچ حقیقت جہی ہے وہ مل رہا بخائے کیا شک سونا رب دلا شان ہونا جنت زندگی کا سدکار وہ سان جنتار کنارے چھوٹے تھے جنت ہو جا کر جیسا چھٹی تو پی ہوگی سن کو دینی نہ کنارے اس دنیا کی زندگی کروڑا جنت جن تھان لب جائے گوڑا مارتا جن سان لب جائے دنیا ساری تو چن موضوع اور بٹھیری بیٹھا پر کوئی نہیں اللہ محبت اشرف شاقر صاحب کا احسان سمجھ میرے نکلیا جی。جی اللہ تعالی جوڑے مینو انہ نا جانے نفا بن جانا میں دا پھیلا ہمارے سلام جس کرا پھر